الحمد للہ الحمد للہ اما بعد فاعوذ وسلام علیہ سید من خاط عمابہ بسم اللہ الرحمن حدیث نمبر 109 سو نو حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عن کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناتی بعد موتی علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه او مصحفا ورسه او مسجدا بناه او بیتا لابن السبیلی بنا ہو لبن سب لے بنا ہو اونا ہر اجرا ہو اوسدا قطن اخرجہ من بعد موتی بڑی جامع حدیث ہے مشکات شریف کی روایت ہے رضتب و حرآہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو مرنے کے بعد اس کے اعمال اور اس کی نیکیوں میں سے جو اس کو ملتا ہے مرنے کے بعد اس کے عمل اور اس کی نیکیوں میں سے جو جو ملتا ہے وہ کیا کیا چیزیں ہیں سات چیزیں اس کے اندر ذکر کی ہیں پہلی چیز علم علم اگر انسان نے کسی کو سکھلایا ہو تو وہ اس کے کام آئے گا نمبر دو اولاد اگر نیک اولاد چھوڑی ہے تو اس کو کام آئے گی نمبر تین کوئی کتاب کسی کو ہدیہ کی ہو کسی کو دی ہو یا دنیا کے اندر رہتی ہو، کوئی کتاب تشریف کی ہو لکھی ہو کہ جس کو جس کو لوگ پڑھتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوں یا لکھی نہ ہو لیکن ویسے کسی کو دی ہو پڑھنے کے لیے یا کسی لائبریری میں رکھوا دی ہو یا کسی طبی کو پڑھنے کے لیے دے دی ہو کسی طالبہ کو دے دی ہو پڑھنے کے لیے نمبر چار مسجد بنائی ہو اللہ کی رضا کے لیے جتنے لوگ اس میں نماز پڑھتے رہیں گے اس کا اس کو ثواب ملتا رہے گا نمبر پانچ یا مسافروں کے لیے کوئی مسافر خانہ بنایا ہو کہ جس میں لوگ اور مسافر راحت اور آرام پاتے ہوں گرمی سردی سے بچتے ہوں نمبر چھ نہ ہرن اجرا کہ کوئی نہر جاری کی ہو اس نے یا لوگوں کے لیے کہیں پینے کا پانی نہ ہو کہ اس نے ان کے لیے پینے کے پانی کا انتظام کیا ہو یا ان کی کھیتی باڑی کے لیے پانی کا انتظام کیا ہو لوگوں کے نفع کے لیے کام کیا اور ان کو پانی پہنچایا ہو نمبر سات صدقہ اگر اس نے اپنی زندگی میں اپنی صحت والی زندگی میں اگر اس نے کوئی صدقہ دیا ہو تو وہ بھی کل قیامت کے دن اس کے کام آئے گا یہ وہ سات چیزیں ہیں کہ جو مرنے کے بعد انسان کو کام آئیں گی اس حدیث سے مبارکہ کے اندر سات چیزیں بیان کی ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کے وہ کام آئیں گی دنیا العمل ہے یہاں پر انسان احمد کرے گا مرنے کے بعد ان احمد کا سلا پائے گا کہتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تو قبر تک جانے کے لیے قبر تک اس کے ساتھ جانے والی چیزیں تین ہوتی ہیں نمبر ایک اس کے اعمال نمبر دو اس کا مال نمبر تین اس کی اولاد دنیا والے اس کے عزیز و رشتے دار دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں ایک چیز باغی رہ جاتی ہے اس کا مال بھی واپس آ جاتا ہے مال میں زیادہ کیا ہوتا ہے دنیا کا زیادہ سے یہی ہوتا ہے کہ کچھ ہلکا سا بستر اور کوئی چار پائی جس پر ان مردے کو گھر تک قبر تک قبر قبرستان تک اٹھا کر لے جایا جاتا ہے اس کا مال اس کے ساتھ جاتا ہے اس کے گھر والے اس کے ہلو یار اس کے ساتھ جاتے ہیں تین چیزیں جانے والی ہیں اور واپس آنے والی دو ہیں اور ایک اس کے پاس باقی ٹھہر جاتی ہے اس کے ساتھ اگر جاتی ہے تو ایک ہی چیز یعنی اس کے امال اب اس کو صرف اور صرف وہ امال اس کو فائدہ دیں گے جو اس نے دنیا کے اندر کمائے ہیں اس کے علاوہ نہیں لیکن اس حدیث مبارکہ کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ انسان ایسا نہیں ہے مسلمان اگر مومن بندہ ہے تو ایسا نہیں ہے کہ مر گیا تو بس جو کچھ اس نے پایا تھا کما لیا کما لیا اس کو اور کچھ نہیں ملنے والا نہیں بلکہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا نامہ کھلا رہے گا اور اس کو اس کے فوائد پہنچتے رہیں گے وہ یہ سات چیزیں ہیں اس لیے مجھے بھی چاہیے آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے اندر یہ ساری کی ساری وہ صفحات پیدا کر دیں کہ کل کو ہمارے کام آ سکیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام کے تمام افعال و اعمال کرنے کی توفیق دیکھیے ذرا ایک جس پہ بات کریں گے اور اس کے آپ اعراب پر بھی نظر رکھیے گا اس کے رسی معنی پر بھی اور اس کے بحاورے ترجمے اور تشریف پر بھی ان نمائل حقلم لہ قیال حق اس کا معنی ہوتی ہے ملنا عمل عمل حسنات حسنت ان کی جمع ہے نیکی کو کہتے ہیں ان مما بے شک مما ان چیزوں میں سے اِنَّ مما یلحق المنا ان بے شک مما ان چیزوں میں سے المؤمنہ جو مومن کو ملتی ہیں من عملی ہی اس کے عمل وہ ہی اور اس کی نیکیوں میں سے بعد ہوتی ہی اس کی موت کے بعد تو یہاں تک دیکھیے انحق المومنا میں عملی ہی وہ سناتی ہی بادم ہوتی ہی ان چیزوں میں سے جو ملتی ہے مومن کو اس کے عمل میں سے اس کی نیکیوں میں سے مرنے کے بعد پہلی چیز علم و نشرہ ایسا علم ہے جس کو اس نے سکھایا ہو اور اسے پھیلایا ہو علمن و نشرہ پہلی چیز علم جس کو اس نے سکھایا ہو اور پھیلایا ہو پہلی چیز جو مرنے کے بعد انسان کو کام آئے گی انسان کا علم کے جس کو اس نے پھیلایا اور سکھایا ہو کسی دوسرے کو جب تک وہ اس علم کو پڑھتا پڑھاتا رہے گا اس کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا اور یہ سارے کے سارا ثواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فیل ملا ہے آپ علیہ سلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو پڑھایا ہے صحابۂ اکرام نے تابعین کو تابعین تب کو کرتے کرتے آپ جس سلسلے میں جس جگہ پر آپ موجود ہیں اس موقع پر اگر ہم قرآن اور حدیث کی کوئی ایک بھی تشریح پڑھیں گے ایک بھی ترجمہ پڑھیں گے کسی بھی قرآن و حدیث کے متعلقہ علوم و فنون کو پڑھیں گے تو یہ سارے کا سارا ثواب صحاب صحابۂ کرم رضول اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو ملتا ہے جی ہاں اور پھر جتنے بھی وہ زائط اور وسیلے آتے ہیں اور قیامت تک آنے والے انسان جب تک علم کو پڑھتے پڑھاتے رہیں گے علوم نبوبت کو پڑھتے پڑھاتے رہیں گے تو یہ سارا کا سارا ثواب درجہ بدرجہ ہر ایک کے پلے پڑتا رہے گا تو اس لیے کوشش کی جائے اور ہر وقت اللہ تبارک کو درست مانگا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خزانہ غیب سے وا پھر علم عطا فرمائیں پھر اس علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور پھر اس کے بعد دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائیں اور پھر عام بات یہ کہ ہماری زندگی میں یہ ہونا چاہیے کہ جتنا علم ہمارے پاس آ گیا ہے اگر کوئی اس طرح کا انسان موجود ہے کہ جو ہمیں سیکھنا ہم سے سیکھنا چاہتا ہے تو ہماری کوشش ہو کہ ہم اسے سیکھا سکیں یہ ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کوئی کچھ نہ کچھ سیکھ جائے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ولہ ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنے کوئی آمال نہیں ہیں کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے کہ جو اللہ کو دکھا سکے آپ سب سے امید کرتے ہیں کہ آپ جو ہم سے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو سیکھتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ خود ان پر عمل کر لیں گے اور پھر کسی اور کو سکھا دیں گے بتا دیں گے تو آپ کا عمل کرنا اور کسی اور کو سکھا دینا یہ کل کو ہمارے کام آئے گا اور بس سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں ہے علم ایسا علم کہ جس کو اس نے سکھلایا ہو اور پھیلایا ہو نمبر دو ولادا ہو نیک اولاد نیک اولاد تارا کہ جس کو اس نے چھوڑا یاد رکھیے نیک اولاد اگر نیک اولاد پیچھے چھوڑی ہے تو ان کے ان کے اچھے کام ان کا اچھا برتاؤ اس سب کا سواب والدین کو ملے گا اور ہاں اس کی دوسری جانب بھی یاد رکھی جائے اگر اولاد کی تربیت اچھی نہیں کی ان کی بد کرداریاں ان کی بد آمالیاں اس کا گناہ بھی ان کے سر پڑے گا تو اس لیے ہم یہ کوشش کریں کہ ہماری اولادیں اس قدر ہوں کہ کل کو ہمارے کام آ سکے آپ دنیاوی تعلیم جتنی دینا چاہتے ہیں ضرور کیجیے بالکل انکار نہیں ہے بلکہ میں آپ کے ساتھ آپ کو اس کی رائے دوں گا کہ دنیاوی تعلیم ضرور سکھائیں لیکن دینی علوم سے ان کو سرفراز ضرور فرمائیں میں اور آپ سب سے پہلے مسلمان ہیں اس کے بعد ہم دیگر شبہ زندگی سے متعلق رکھتے ہیں کوئی ڈاکٹر ہے تو بعد میں کوئی عالم یا مفتی ہے تو بعد میں کوئی انجینئر ہے تو بعد میں پہلے ہم سارے کے سارے مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کا تقاضا کیا ہے مسلمان ہونا کن کن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے تو اتنا علم ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم روزمرہ کی زندگی گزار سکیں صحیح طریقے کے مطابق ہمیں حلال اور حرام کی پہچان ہو آج ہم اگر پستی میں جاگ رہے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے تاجر کو شرع اصولوں کا ہی علم نہیں ہے کہ اس نے کیسے تجارت کرنی ہے ہمارے طبیب اور ہمارے معرج اور ڈاکٹر کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کن کن اصولوں کن کن اصول و ضوابط کے مطابق علاج کرنا ہے دیگر شعبہ زندگی کو دیکھ لیا جائے سائنسدان ہے یا سیاست دان ہے کسی کو بھی معلوم نہیں کہ شری طریقہ کار کیا ہے کس طریقے سے اس کے مطابق چلنا ہے؟ تو یہی وجہ بنی کہ ہم دل میں, میں پھنستے چلے جا رہے ہیں تو ولدن سالح اپنی اولاد کی تربیت اچھی ہو جائے وقت مقررہ پر تربیت سب سے بڑی تربیت ماں ہے میں آپ سے بارہا کہتا ہوں اگر ایک مرد سدھرتا ہے ایک مرد بنتا ہے تو وہ مرد ہی بنتا ہے اگر ایک ماں سدھرتی ہے ایک ماں بنتی ہے ایک ماں دیندار ہوتی ہے تو اس کا یہ دین اس کی نسلوں تک جاتا ہے اس کی دینداری نسلوں میں شرائط کرتی ہے اس کا سدھرنا پوری کی پوری نسل کا سدھرنا ہے اس کا کامل ہونا اس کی پوری کی پوری نسل کا کامل ہونا ہے جی بالکل اچھے الفاظ آپ زندگی کے اندر تجربہ کر لیں کبھی اولاد ہو ہونا اولاد عام طور پر آپ یہ دیکھ لیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی کسی بھی معاملے میں والد اور والدہ کی رائے مختلف ہو جاتی ہے والد کی رائے اور ہوتی ہے والدہ کی رائے اور ہوتی ہے 101 فیصد ہو سکتا ہے کہ ماں کی رائے غلط ہوگی اور 101 فیصد والد کی رائے درست ہوگی لیکن پھر بھی اس کی عاقل والد ساری کی ساری اولاد ماں کے ساتھ ہوگی والد کے ساتھ ایک بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا یہ کیوں ماں کی محبت ہی ایسی ہے آپ معاشرے میں دیکھ لیں ماں کی محبت چیز ہی ایسی ہے کہ انسان ماں کی محبت کا انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا ہاں کوئی ہوگا کچھ تو راندا درگاہ وہ الگ بات ہے آپ نے کل کی حدیث میں پڑھا ہے ان اللہ تعالی حرم علیکم ابو کل ماؤں کی نافرمانی کو تم پر حرام قرار دے دیا گیا وجہ کیا بتائی اس کی مشقتیں زیادہ ہیں انسان ابھی والدے ہمشکلی والد تو اب یہی ماں اگر اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر دے بات ہی ختم اس اولاد کی دنیا بھی بن جائے گی اس اولاد کی آخر بھی بن جائے گی لیکن یہی مائیں اپنی اولاد کو غلط راستوں پر غلط ڈگر پر جب ڈال دیتی ہیں تو پھر وہ ان اولادوں کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخر بھی برباد ہو جاتی ہے اس لیے بچپن سے ہی بچوں کا ذہن ایسا بنا لیا جائے ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کر دیا جائے ان کے دلوں میں جنت تسکروں کو ان کے دلوں کو منور کر دیا جائے جنت کے تسکروں سے اور جہنم کا خوف ان کے دلوں میں پیدا کیا جائے شروع سے ہی، بنیاد سے ہی آج ہمارا مقصد کیا ہے ہمیں تربیت جا کر یاد آتی ہے تب کہ جب اولادیں والے بیل پر ہاتھ اٹھانے کے قابل ہو جاتی ہیں پھر ماں دونوں ہاتھ اپنے سر پر مار کر کہتی ہے کہ ہائے میری اولاد نے مجھے بھائی یاد اٹھا لیا پھر باپ کافی افسوس ملتا ہے کہ میری اولادیں سی ہو گئی میں نے تو بڑے ناز نخروں سے پالا تھا ہاں ضرور آپ نے ناز و نخرے تو اٹھائے لیکن آپ نے تربیت ٹھیک نہیں کی ہے آج کیا وجہ کیا جوان بچی اپنے منہ اپنے والدہ کے سامنے اپنی ماں کو خود کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ مجھ سے بات کریں آپ کا کوئی رائڈ نہیں ہے کہ آپ مجھ سے بات کریں اور مجھ سے پوچھیں کہ میں رات کو ایک بجے یا بارہ بجے کے بعد کیوں کر رہی ہوں آج کیوں جوان بچی ہے جوان لڑکا اپنے باپ کو یہ بات سر عام کہتا ہے کہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں یہ ہماری تربیت کا اثر ہے اور نہیں وہ کہہ سکتے والد اپنے بچے سے نہیں پوچھ سکتی والد اپنے بچے سے نہیں پوچھ سکتا کہ وہ کیا کرتا ہے کیا مصروفیات ہیں اس کی کہاں زندگی گزارتا ہے صبح کہاں ہے شام کہاں ہے کوئی نہیں پوچھتا بس گدے کی مثل کی زندگی ہے جب مرضی جہاں چاہے چل جائے اس لیے اپنی اولادوں کی تربیت ہو ون طرح کہ ایک اولاد چھوڑ کے جاؤ گے تو مرنے کے بعد بھی تمہاری قبروں پر نور برسے گا اگر نیک اولاد نہیں ہوگی تو زندگی بھی تمہاری الجھنوں میں گزرے گی تمہاری یہی اولادیں تمہارے سر کا درد بن کر رہیں گی اور مرنے کے بعد تو تمہارے اوپر اور بھی لانتیں برسیں گی تمہاری خبر پر بھی اس لیے کہ تمہاری اولادوں کی فسق و فجور فوش گوئی دنگا فساد ان کے ان کے سر پر تو پڑے گا ہی پڑے گا لیکن ساتھ میں تمہارے سر پر بھی پڑے گا اس لیے کہ تمہارا ان میں کردار ایسا رہا ہے لیکن آج کرے کون وہی کرے گا جس کو آخرت کا ڈر ہو وہ من خواہ کام ربی جب اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا تو تب ایسا کرے گا جس کو مرنے کا کوئی خوف ہی نہیں ہے جس کو اللہ کی یاد ہی نہیں ہے جو اللہ کو نام کوئی نہیں پہچانتا وہ کیا ڈرے گا شروع سے اپنے بچوں کے ذہنوں کو مضبوط رکھیں اللہ کی پہچان کروائیں کہ خدا بھی کوئی ہے کوئی رب ہے ہمارا دنیا کو رب نہ سمجھیں صبح ہے شام ہے دنیا ہی باتیں ہو رہی ہیں گھر میں ہے تو والدین رقم پیسہ پیسہ دنیا دنیا دنیا گھر سے نکلو باہر جاؤ دنیا دنیا سکول میں دیکھو دنیا دنیا واپس آؤ اگر کہیں دفتر میں تو وہی دنیا پیسہ ہی پیسے بھائی اس کے دلوں میں شروع سے لے کر دنیا ہی دنیا رسی بسی ہے تو کہاں سے اس کے دل و دماغ میں آخرت اب بٹھانا چاہتے ہو آپ اس نے آنکھیں کھولیں تو دنیا ہی دنیا کی آپ نے سب تربیت ہی اس کی کیا کی ہے اور آج کل کی ماں کی تربیت علامان وال حفیظ پہلے کے زمانے کو دیکھے نا ابو حنیفہ کہاں سے پیدا ہوئے شاسی امام احمد بن حنبل یہ اتنے بڑے بڑے فقہا ان کو ماؤ نے یہ جنا تھا چھوٹی چھوٹی بچپن کی زندگی میں اتنے بڑے بڑے علم جبار علم ان کو بھی اور کونے جانا تھا آج عورتیں ایسی اور آدھے جاننے سے کیوں وہ ہیں بس کیوں محمود غذبی پیدا نہیں ہوتا کیوں کہ قاسم التوی نہیں بنتا کیوں بھی ہر وشا کشمیری نہیں یہ تو ابھی بھی زمانے کی باتیں ہے وہ کیا ہر وشا کشمیری جنے گی جو صبح سے لے کر شام تک ٹی وی ڈرامے دیکھتے رہتی ہے جس کو نماز کا پتہ نہیں جس کو اللہ کے نام کا پتہ نہیں جس کو شوہر کے حقوق کا پتہ نہیں اپنی اولاد کے حقوق کا پتہ نہیں ماں باپ کے حقوق کا پتہ نہیں بہن بھائیوں کے حقوق کا پتہ نہیں سسرال والوں کے حقوق کا پتہ نہیں وہ تو بس ڈرامے ہی دیکھ سکتی ہے بس اور بچوں کو بھی یہی ڈرامے پہ شرمحیاں نہیں آتی لوگوں کو کہ اب خود ماں باپ اپنی اولادوں کے ساتھ بیٹھ کر ایسے فوج ڈرامے دیکھتے یہ ہم اپنی اولادوں کی تربیت کرتے ہیں یہ موبائل میں سب سے بڑا فطرہ نکلا ہے ماں اپنے کام کرتی رہے گی اپنے چھوٹے سے بچوں کو نہ جانے کیا, سا کیا فرآفات لگا کے موبائل میں دے دے گی آج خود ہم اپنے ہم نے اپنے اختیار سے اس لانت کو اور اس آگ کو اٹھا کر اپنی اولادوں کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے. گھروں کی عزتوں کو اس چیز نے تار تار کر دیا آج کل اگر بچہ ہوتا تو اس کو چپ کیسے کروایا جاتا ہے موبائل کے ذریعے سے پھر ماں جو کرتی رہے صبح سے شام تک بچے کے ہاتھ موبائل ہے بس ٹھیک ہے لگا رہے گا لگا کر کیا دیا گانے لگا کر دیا ہوگا کوئی ڈراما لگا کر دے ہوگا بڑی اچھی تربیت ہو رہی ہے اس کی صبح so آنکھ کھلتی ہے تو گئی شام کو آنکھ بند ہوتی ہے تو گئی کیا ان کے سینوں میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ ان کے دلوں میں کس چیز سے آپ ان کے دلوں کو منفر کرنا چاہتے ہیں ان کے دلوں پر کس چیز کو پنکش کرنا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا آ کے آپ زمین میں بوئیں تو کاٹے اور آپ امید رکھ کہ پھول گے نہیں کبھی نہیں ہے کہ جس کو اس نے چھوڑا ہو تو وہ کل کی کے دن کام آئے گی نمبر تین مصحفن ور مصحفن کتاب صحیفہ ایسی کوئی کتاب ور ہو جس کا اس نے وارث بنایا ہو ور ہو جس کو اس نے وارث بنایا ہو یعنی کسی کو دی ہو کوئی کتاب کوئی لکھی ہو کتاب تصنیف کی ہو یا ویسے کسی کو دی ہو او مسجد بنا ہو جب تک وہ کتاب پڑھتا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہا. او مسجد بنا ہو یا ایسی مسجد بنا ہو جس کو اس نے بنایا ہو اللہ کا گھر بنایا ہو جب تک لوگ اس میں نماز پڑھتے رہیں گے اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا اچھا ولاد انصالح طرح نیک اولاد اگر اس نے چھوڑی ہو تو اس کے کام آئے گی مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ کوئی حدیث تھی یا کیا ہے وہ عالم صحیح حدیث ہے یا نہیں کبھی سنا تھا میں نے کسی سے میرے علم میں نہیں ہے کہ واقعات حدیث ہے ضعیف ہے اس کا کیا درجہ ہے کہ ایک شخص مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد ایک اکثر دراز کے بعد جا کر اس کا عذاب کم ہوتا ہے تو اس کے قبرستان والے اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا کہ تم اتنے شدید عذاب میں تھے اور تمہیں جات ملی میں اب اس کی تحقیق بھی کر لوں گا انشاءاللہ کبھی مجھے یاد دلانا تو میں بتا بھی دوں گا کہ کیا ہوا کہ تم اتنے سخت عذاب سے تمہیں ذات مل گئی تو وہ کہے گا کہ جب میں مرا تھا تو میری زوجہ جو تھی وہ حاملہ تھی اس نے پھر اس کے بعد بچہ جنا پھر اس کے بعد اس بچہ بڑا ہوا پروش پائی آج کے دن اس نے جا کر یہ یعنی کلام کو پڑھنا شروع کیا اللہ تعالیٰ کے کلام کو جس کو آپ کہہ دیں یعنی اس سے تعبیر کریں کہ نورانی قاعدہ شروع کیا لکھ بات اس وجہ سے مجھے کیا ہوا اس عذاب سے نجات ملی ٹھیک ہے میں نے بھی سنی ہوئی ہے اس لیے اگر آپ یہ کہتے تو ٹھیک ہے میں انشاءاللہ اس کی تختیق بھی کروں گا مجھے یاد آ گئی تو بہرحال اس لیے تربیت بہرحال ضروری ہے جی بسم اللہ پڑھیے او مسجد مسجد جس کو اس نے بنایا ہو او بیتن لبن سویل ابن صویل راستے کا سبیل راستے کو کہتے ہیں ابن بیٹے کو کہتے ہیں راستے کا بیٹا مسافر کو کہتے ہیں ٹھیک ہے او بے تن لبن سبیل یہ ایسا گھر جو بنایا ہو مسافروں کے لیے گھر بنا ہو جس کو اس نے بنایا ہو او اور نہرا ایسی جس کو اس نے جاری کیا پینے کا نہیں میں کنواں کدوا دیا جو بھی کام کر دیا لیکن ایسا کہ لوگوں کے لیے بڑھائی کا کام کیا تو یہ بھی اس کا کام آئے گا او قطن اخراجہ میں مالی ہی پی سات ہی وہی آتی ہی بیمار ہو جانے کے بعد جب پتہ چل گیا کہ اب تو میں چل بھی نہیں سکتا ہوں عیاشیاں نہیں کر سکتا ہوں ساری بدماشیاں ختم ہو گئی ہیں اب تو صدقہ کرے گا تو کرے گا ٹھیک ہے لیکن صحیح صدقہ وہ ہے کہ جو بالکل اپنی صحت مند والی حالت میں جب وہ خود صحت مند ہو اس وقت میں جب وہ صدقہ کرے گا وہ کمال کا ہوگا اخر جہاں میں ہی, فی صحتی اپنے مال میں صدقہ نکالے صحت ہی اپنی صحت میں واحد ہی اور اپنی زندگی میں یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں تلحق ممباد موتی ملیں گی تلحق ملیں گی اس کو ممباد موتی اس کے مرنے کے بعد ان ساری کی ساری چیزوں کا عزل بدلہ اس کو مرنے کے بعد ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ جتنا علم ہے اس کو سکھانے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اولادوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو ہمارا سب کا اجاریہ بنائے اور ایسی کتاب لکھنے کی توفیق عطا فرمائے نہیں تو کم از کم سیکھ و دینے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کی تعمیر کرنے کی توفیق قطع فرمائے مسافروں کے لیے جگہیں اور گھر بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور جن لوگوں کے لیے پینے کا پانی نہیں ہے باقی استعمال کے لیے پانی نہیں ہے ان کے لیے پانی کا انتظام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ دینے کی تو فی خطا فرمائی سے نامل ہی بے شک ان چیزوں میں سے جو مومن کو ملتی ہے میں نامل ہی اس کے عمل میں سے وہ حسن آتی ہے اور اس کی نیکیوں میں سے بادم ہوتی ہے اس کی موت کے بعد علم ایسا علم جس کو نے سکھایا ہو اور اسے پھیلایا ہو یا یا اولاد جس کو اس نے چھوڑا ہو, او ہو یا ایسی کوئی کتاب گھر بنایا ہو مسافروں کے لیے او نہ ایسی نہر کے جس کو اس نے جاری کیا ہو او صدق نہ ایسا صدقہ جس کو اس نے نکالا وہ من مال اپنے مال میں سے فی صحت ہی وہی اپنی صحت میں اور اپنی زندگی میں تر حقو موتی یہ ساری کی ساری چیزیں ملیں گی اس کو من بعد موتی اس کے مرنے کے بعد جی حدیث نمبر 110 سو دس ان اللہ تعالیٰ هذا اگر بالرجل الفاجر ان اللہ تعالی لائیو ادا دین اگر رج اید ایو ایدو کا معنی ہوتے ہیں تائید کرنا ثابت کرنا قوی کرنا رجل الر رجل فاجر فاجر آدمی آپ اور آدمی. دین بے شک اللہ تعالی تائید کرتے ہیں اس دین کی برجل بر الفاجر فاجر آدمی کے ذریعے سے کیا ترجمہ ہے ان اللہ ت... ان اللہ بے شک اللہ تعالی لائیو دو حاضر لائیو اید اید کر کرمو کی طرح تائید کرتے ہیں دینا اس دین کی بازارہ ہے اور رجول موصوف مصروف صفت ہے مجرور تو بر رجول فاجر آدمی کے ذریعے سے پورا فرماتے ہیں کیا غزل فنین کے موقع پر ہم لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ علیہ السلام نے ایک شخص کے متعلق فرمایا کہ یہ شخص جہنمی ہے فلین کے موقع پر آپ علیہ السلاۃسلام نے ایک شخص کے متعلق فرمایا کہ یہ کیا ہے جہنمی ہے اس کا نام قزمان تھا منافق کا کیا نام تھا قزمان خوف نقطوں والا سا راضہ قزمان صحابہ رام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جنگ جاری رہی اور اس شخص نے کئی سارے لوگوں کو قتل کیا کفار میں سے اور سخت لڑائی کی اس نے بہت سارے کفار کو تحت کیا لیکن بلاخر اس نے خود ہی جب خود زخمی ہوا گرا اس نے خود ہی اپنے اس میں سے ترکش میں سے ایک تیر نکالا اور خود خودکشی کر لی تو صحابہ کرام بھاگے بھاگیا کہ یا رسول اللہ آپ کا فرمان سچ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اشد اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ کھڑے ہو جائیں اور اعلان کریں کہ مومن کے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں یہ پھر اس کا آگے حصہ ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس دن کی تائید کسی کافر کے ذریعے سے بھی کروا لیتے ہیں اب دیکھو کہ ایک کافل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کئی سارے کفار کو مروا دیا اللہ تعالیٰ اس دین کی تائید اگر کرنا چاہیں تو کسی فاسق کو فاضل سے بھی کروا دیتے ہیں اس لیے میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں اپنے نے لیے ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین میں استعمال فرما ہم سے دین کا کام لے لیں اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے وہ اسے پھیلا کر رہے گا یہ دین فیر کر رہے گا آپ کم کریں یا نہ کریں ہماری سعادت مندی ہوگئی کہ اللہ تعالی ہم سے کچھ دن کا کام لے لیں ہم اب اس کے دین میں استعمال ہو جائیں یہ ہماری سعادت مندی اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے وہ تو اگر غالب کرنا چاہے اپنے دین کو تو جس طرح چاہے غالب کر سکتا ہے جی تو حادثت فاضر بے شک اللہ تعالی اس دین کی تائید فرماتے ہیں اس دین کو قبی فرماتے ہیں پیر رج الفاظر فاضر عالمی کے ذریعے سے حدیث نمبر ایک ان من نمن اثرات صاحت این تباہ ناسفی المساجد ان من اشرات اشرات شرط شرط کی جمع ہے اس کا مانا ہوتا ہے علامت اور نشانی کے کی مانا ہوتے ہیں علامت اور نشانی اثرات جمع ہے اثرات صاحبان قیامت قیامت کی نشانیوں میں سے این تباہ تباہ یا تباہ یہ باب تفاعل ہے اس کا مانا ہوتے ہیں باہم فخر کرنا ایک دوسرے پر فخر کرنا یعنی ایک فخر کرے اپنے حوالے سے دوسرا فخر کرے اپنے حوالے سے تو یتباہ الناس لوگ فخر کریں گے فالمساجد مساجد مسجد کی جمع ہے مسجد کو کہتے ہیں دیکھیے ان اثرات صاحب بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے تباہ الناس کہ لوگ فخر کریں گے فالمساجد مسجدوں کے بارے میں قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ لوگ فخر کریں گے مسجدوں کے بارے میں کیا مطلب ہے ابھی کا اور یہ اگر آپ دیکھیں گے تو گزشتہ ایک صدی سے اور اس صدی میں یہ سب یہی ہو رہا ہے یہ لوگ اپنی مسجدوں پر فخر کریں گے کہ ہماری مسجد بڑی اچھی بنی ہوئی ہے اس کا کنبد ماشاءاللہ بڑا کھلا ہے اور بڑا, بڑا ہے اس کا مینار بڑا اچھا ہے اس کے فرش بڑے اچھے ہیں اس میں ماربل اور دیگر چیزیں بڑی اچھی لگی ہوئی ہیں اس کا انکار نہیں ہے اگر اچھی بنتی ہے تو ٹھیک ہے لیکن اس پر تفاخر جو ہے یہ بری چیز ہے فخر منع ہے باقی اگر کوئی اپنی مسجد کو اچھا بناتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اللہ کا گھر ہے جتنا اچھا کوئی بنا سکتے تو اچھا بنائے لیکن قابل مذمت کیا بات ہے تفاخر منع ہے کسی بھی چیز میں برائی تب آ جاتی ہے کہ جب اس میں تکبر، ریاکاری اور تفاخر آ جاتا ہے جی ہاں بالکل صحیح ہے کہ لوگ فخر کرتے ہیں کہ ہماری مسجد ماشاءاللہ اللہ فلان سے او فلاں کو دیکھو ملے والوں کا تو حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات بالکل آیا ہے کہ جو, جن لو جو لوگ اس بناوٹ میں اور فخر میں لگے رہتے ہیں ان کی مسجدیں غیر آباد ہوتی ہیں وہاں نماز پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا اور کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ بالکل کچی سی مسجد اور بھی لے گئے سارے لوگ نماز ہی ہوں گے اور دوسرے پر تانا گھنی کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھو ٹوٹی پھوٹی مسجد اور دیکھو چٹائیاں نہیں ہیں اور یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے حالانکہ وہاں سارے کے سارے نوازی ہوں گے چاہیے تو یہ کہ ہماری مساجد آباد ہوں یہ ضروری ہے اس کا انکار نہیں ہے کہ مسجد کو خوبصورت بنانا کوئی منع ہے لیکن اصل جو منع ہے وہ کیا ہے تفاخر منع ہے کہ فخر کرنا اور دوسرے پر آ, یہ بات جتلانا کہ ہم ہیں کہ ہم نے اپنی مدد پہ خرچہ کیا ہے اور ہم ایسا کر سکتے ہیں تم نے نہیں کیا تم ایسے ویسے ہو تو یہ بات کیا ہے مانا ہے دوسرے کو حقیق سمجھنا تکبر بھی انہی چیزوں میں سے تکبر اور یہی ہے تفاخری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا من انامات صاحب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت من اشراط بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے الناس کہ لوگ فخر کریں گے فلمساجدی مسجدوں کے بارے میں انشراتی ساتی تباہ اصل میں تھا یا تباہ اب جب آگے ملائیں گے تو حضر ہو جائے گا فی فلمساجدی مسجدوں کے بارے میں چلیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں سب کو خیر وافیت سے رکھیں سب کو حرف سمان میں رکھیں اور اللہ تبارک و تعالی صحیح صحیح دین سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی اور پیدوں تک پہنچانے کی تو فیق عطا فرمائے بآرد دعوانا الحمد